مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد کہی جاتی ہے نا یہ بات ہم سب جانتے ہیں اور اللہ تعالی نے خود قرآن میں اس کا ذکر فرمایا اور جو لوگ یہاں تھے اس کے آس پاس رہتے تھے ان کی تعریف قرآن میں اللہ تعالی نے قبا کے مقامات پہ رہنے والے لوگوں کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ مسجد ہے قرآن پاک کی مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد اول روز سے تقبہ پر رکھی گئی ہے اور اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے تو مسجد قبا جانے کی تو یقینا ہم سب جاتے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور فضیلت بھی اس کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسجد قبا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابۂ کرام جب ہجرت کے مدینہ تشریف لے آئے تو سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر قیام کیا یہ مسجد تعمیر کی اور اس کی تعمیر میں محبوب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کی آپ نے بھی اس میں صحابہ اکرام کے ساتھ حصہ لیا اس کی تعمیر میں اس کی مٹی اٹھانے میں اس کے لیے جو سماد اٹھانے میں تو ایک تو ویسے ہی یہ بہت متبرک مقام ہے پھر یہ کہ جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تشریف لے آئے تو پھر ان کو مکہ کی یاد ستاتی تھی اللہ کا گھر یاد آتا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ ابتدائی کئی سال مسلمانوں کو کفار نے مکہ جانے نہیں دیا کہ وہ عمرہ ادا کریں اور وہ مکے کی یاد میں روتے تھے اور ان اللہ کے گھر کی یاد میں رو رو کر بیمار پڑ جایا کرتے تھے صحابہ اکرام تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی کہ جو شخص گھر سے وزو کر کے جاتا ہے اور یہاں پر, پر مسجد قبا جا کر دو رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن یہاں پر تشریف لے جایا کرتے تھے گویا یہ زیارت وہ ہے کہ جس کی زیارت کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف ابلی ہوا کرتی تھی تو یہ مسنون زیارت ہے اور ہم سب کو بھی جانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے اب سعودی گورنمنٹ نے وہاں بڑا خوبصورت راستہ بنا دیا ہے کہ کوئی شخص پیدل بھی جانا چاہے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے جا سکتا ہے اور فجر کے بعد اگر آپ جائیں تو ان اللہ تعالیٰ آپ یہاں پہنچیں اور دو رقط نفل ادا کریں اور مقبول عمرے کا ثواب جو ہے وہ حاصل کریں پیدل بھی جا سکتے ہیں اور مسجد طبی کے پاس سے مختلف گاڑیاں بھی اور بسیں بھی یہاں پر زیارت کے لیے لے کر آتی ہیں تو جیسے بھی آپ آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ضرور یہاں کی زیارت کریں گے اور مسجد قبہ میں نفل ادا کر کے دو رکعت ادا کرنے کے بعد آپ کو ایک مقبول عمرے کا ثواب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ حاصل ہوگا